انسان ضرورت پورا ہاں جی تکلیف آگے آ مل دو پارو جی نوکر او مجلدی. اس دا چیز مال کو بارہ بارہ کمرہ دیکھنا کھلا تھا صاحب راضی راوا لہٰذا شریف پچیس ہزار کے مختلف جی مختلف بالکل سلو ہو نا گرا درواز پڑتا ختم ہو گئے جی ان کا سارا بھول گیا ہوں میں ان کا سارا بھول گیا آپ کے ساتھ آتے ہیں یہ تارا فوائد اپنا اچھا ڈاکٹر سر کون سا سر کون سا جی اچھا اچھا پتا چل رہا ہے یاد ہے ہمارا کمپیوٹر فیل ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر پھیلے گی لیکن آج اس کے لیے پورا پتا ہونا ہی مجھے محمد و رسلی الکلیم پھر میرے شار صاحب سے ایک آدمی بیٹھ ہوا پھر کافی ایسے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا انہوں نے کہا اپنا تعارف کرائیں آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ جو اس بھی ہی پہچان دو تاخل میں کیا پہچان ہوگی جب آپ کہاں نہیں پہچانتے میں تو آخل میں کیا پہچانیں گے کیا اللہ کہ میں بیٹھوں گا گیا ہوں اور مجھے پہچانتے ہی نہیں آخر میں کیسے پہچانیں گے تو کہا کہ آخر تک تو, تو پہچان لینا کافی ہو جائے تو تم نے پہچان دیا تھا وہ کافی ہو جائے پنجاب کے ایک آدمی ہائٹ پر گیا ہوا تھا تو بیت اللہ شریف کے پاس کلاب تک پہنچ گیا نا چمٹا ہوا وہاں پر کہتا ہے یا اللہ میرا نام محمد بوٹا کیا کہنا برسانا ضلع فیضر آباد نے کہتے اس نے کہا کہ کتنے محمد بوٹے آئے ہوئے ہیں پتہ پتہ بتا کرنا چاہیے نا رحمد اللہ پتہ وہ تو سچ بات یہ ہے کہ یہ وہ ہے آج انہیں ماتق سے سزود اللہ جانتا ہے و تعم کی اور جو تم دل میں چھپاتے ہو دل میں اٹھنے والی خیال کی ارادے کی لہر ہے یہ اللہ میں ہے کل مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ کسی آدمی نے کسی اس کو موبائل کو ایک دفعہ استعمال کیا ہو تو ریکارڈڈ ہوتی وہ بات تو اس کی تجیح کر رہے تھے بادل صاحب صاحب یہ صاحب ہاں لاہور والے بادل صاحب وہ مار رہے تھے نا وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس میں ساری وہ ساری دنیا کے اس موبائل نمبر ساری دنیا کے موبائل کو ایک ہی اور دوسرے موبائل کے نہیں ہے اتنے تک اس کو نہیں کرنے کے آلات ہیں اس کے انسانوں کے علم اتنا ہو گیا تو اللہ پاک جولال اس کے علم محیط ساری کائنات پر ہیں زر پر تو اللہ سے بارک سال سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک معلومات ہے اور ایک جو ہے ایک معلومات ہے ایک ماننا ہے ایک یقین ہے ایک اس کا جو ہے تو جان خدم میں زندہ ہو جانا جس سے لوگ آپ کہتے ہیں اویئرنیس بات کے بارے میں آدمی کو اویئرنیس ہے چل آدم ناظر مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ دیکھتے ہیں سر اور یہ بات جار مجرور نہیں ہے اور فلاح موضول کیا آپ اس پہ ترف نہ ہوئے پڑھ لیں گے اس کو ایک شہر پڑھتے ہیں نا صوفی ایک شہر پڑھتے درکند درکند و ہدایہ نہ تما یاف خدارا ایک کند و ہدایا میں اللہ تعالیٰ کو مپا نہ سکے علماء علمبا اکرام سے بولی سلمان بہت غصے ہوتے ہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی کوتاہی ہیں نا یہ کہ ہدایات کے مسائل پر عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے تو ملے گا سر دوسرا شہر بنائے ہوئے اس کے مقابلے میں کہ اللہ تو بارہ سر کند و ہدایہ میں ہی ہے تو <تصح> اس کے بغیر کہاں ملتا ہے تو باقی سچ بات یہ ہے کہ ظاہری مسئلہ ہے تو وہ ضروری ہیں یہ بزرگوں کی کہی بات ہے کہ دین آ, دین کا ظاہر باطن کے بغیر مقبول ہے تو دین کا ظاہر بغیر باطن کے مقبول ہے لیکن باطن بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے کہ میرا باطن درست ہے. ہے میرا باطن درست ہے باطن نہ بدل تو, تو آپ کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے ہمیں کیا پتا ہے. چلیے تو غیر پر سیسل کرتی ہیں یہ تین طلاق کا مسئلہ حضرت عمر فاروق دلہ کے دور میں زیرباس آیا زیر باس آیا تو انہوں نے اپنی ساری عدالتوں کو یہ حکم بھیجا کہ تین طلاق والا جو مسئلہ اگر اور اس کو تین طلاق نافذ کرے صحابہ اکرام نے کہا کہ امداد المین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آدمی آ کر کہتا تھا کہ میں نے تین طلاق تو کہہ دیے تھے لیکن نیت میری ایک طلاق کی تھی ایک کا فیصلہ کرتے تھے ابھی ایک کا فیصلہ کرتے تھے اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ تین طلاق نافذ کرنے کے تم نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہی تھے اور جو فیصلہ کیا کرتے تھے وہ صابہ اکرام کا کیا کرتے تھے اور صاب اکرام کا فیصلہ کرتے وقت ان سے قسم دیا کرتے تھے ان سے بھی قسم دیا کرتے تھے حالانکہ صاب اکرام رضوال اللہ علیہ مجین کے ایسے اعزازات ہیں ایسے ایسے اعزازات ہیں ان کے کہ بعض باتیں بعض باتیں من جانب اللہ ان, ان, کو،, ان کو شریعت کے احکامات بھی خاص رہتے جیدی. یہ خاتح بن برطرض اللہ تنہا جن سے کہ فتح مکہ کا راز انکشپ ہو گیا تھا اس میں مکہ کے کے آپ نے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہوں اور مکہ کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی اخواہ ہے خراب ہیں سے ایسے وقت گہرا ڈال دیں گے کہ وہ ان کی معلومات سے بات نہیں ہوگی تو اس تواجد تو ہو جائیں گے رٹنے سے تو خون رک جائے گا ہاں میں نے بدلا جملہ کو چل گیا انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں باقی سب ایک ہے بڑے بڑے صاحب حیثیت ہیں ان کے وغیرہ ہیں میرے بال بچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہم غریب لوگ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یوں حملہ ہوگا سب سے پہلے تو میرے بال بچوں کو قتل کرتے ہیں اگر میں ان پر ایکسان کر لوں کہ تم پر حملہ آ رہا ہے تو اس کے بدلے میرے بال بچوں کو کرایہ کریں گے اور وعدہ تو حضور سے صلاح سے فتح کا ہوا ہوا ہے تو فتح کا وعدہ تو ہوا ہوا ہے لیکن فتح کے ساتھ راستہ خواہ کا تھا سکریسی سے فتح ہو رہی تھی بار صاحب ظاہر جس کے ساتھ مقرر کیا ہوا تھا وہ خاص فکر ان کے خط کی بدری وہی حضور صلیم کو اطلاع ہوئی آپ نے علیہ اضرت دوسرے صحابی کو بھیجا کہ فلان جنگل میں ایک عورت جا رہی ہے اور وہ خط لے کر جا رہی ہے وہ خط اس سے لو وہ گئے جنگل میں اور عورت کو پکڑا کہا خط نکالو کہا خط نہیں ہے میرے پاس بہت کوشش کی بہت کاش میں نہیں مانا ہات نہیں دو گی تو ہم تمہیں نگا کر دیں گے کپڑے تمہارے اتار دیں گے سے اسے اس اسے بالوں کے دال اور دیا تو گاؤں کے بارے میں تھا اور ہاتھیں بنے بلطرہ دل رات ایسا دالا بولنے بات کی ہے کہ اسلامی پولیس کے میں کو ڈرانا دمکانا جائز ہے ضلع میں کب ایسے کر سکتے تھے میں ڈراوا تھا ڈرانا دمکانا نہیں کر سکتے اسلامی پولیس کو جو ہے ڈرانا دمکانے کی اجازت ہے ایسے مسلوں کو حل کرنے کے لیے اس میں عمر فاروق وسلم کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہارسول اللہ وسلم میں گرد نتار میں دیکھو یہ بدری ہے بدری بدری ہے اور تمہیں کیا پتا ہے کہ بدریوں کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اے بلو ماشے تم جو تم عمل کرو کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری مقصد کی ہوئی ہے ان کی بات کی خطائیں بھی معیئیں اتنی رایت کہ صاحب صابق رام کا فیصلہ کرتے تھے اور صابق کرام رضوان اللہ سے آپ کا سب لیتے تھے کہ اب جو میں, فر... میں ہوں نہ میں صاحب وہی ہوں اور نہ جن لوگوں کا میں فیصلہ کرتا ہوں وہ صاحب اکرام ہوں کیونکہ بعد صاحب اکرام کی تعداد کمل لگی اور غیر صحابۂ کرام کی تعداد میرا کون لگا انہوں نے کیونکہ اب بھی ایسے دوسرا, دوسرا رخ ہے کہ خاؤ دیجیے گا خاں کو پوری تسلی ہے کہ میری نیت ہے کہ اسی لفظ میں نے تین دفعہ بولا ہوا ہے اہلو میں اس بات کو جانتا ہے اور کو پتا ہے آم لوگ روزگارے ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کیا کہ نیت کیا ہے تین نیت کیا ہے تین کا تین کا ہے اس میں بولپور کے میڈیکل کالج میں لے نہیں گیا تو وہاں پر چلے جیسے پروفیسر صاحب نے تین تناختیں دی ہوئی تھیں اور عجیب سے فتوا لے کر بیوی کو واپس لائے ہوئے تھے تو کہا کرتا تھا کہ میں قبر میں اس فلاں اگر دل کے فتح کو ساتھ لے کر جاؤں گا میں نے دل کو تو کچھ نہیں کہا بھائی میں مہمان آیا ہوں گا اگر گرد بجنے سے بچا دیا اسکاروں نے تو اچھی بات ہے <laughs> <laughs> گروز بجنے سے اگر بچا دیا تو مولا تارک شاہ صاحب آیا کہ یہ خاندان کی عورت پا... اور خاندان کی عورت افات پا گئی ہے اور اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کوڑا چڑکٹ کے گندگی کے ڈیٹ پر کھڑی ہوتی ہے اور اس سے نکلنا چاہتی ہے نکل نہیں سکتی میں میں اللہ کہوں کہ عورت بھارت بتکاری ہے مری تعبیر یہ ہے بری بات ہے اس سے خاندان کی عورت کہہ دیا ہے اس کی بات تو جا کیسے دیں میں ایک عورت شادی شدہ تھی میں نے کہا کہ باقی ان کا لوکیشن سائڈ کو آج آلی شادی شدہ تھی ڈاکٹر صاحب شادی شدہ تو دیکھے تین تلاکیاں ہو گئی تھیں اور پھر بھی خاؤن کے پاس رہ رہی تھی خاؤن نے رکھا ہوا تھا میں نے وہی بات آ رہی ہے خواب میں وہی بات آ رہی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں ایک دفعہ ایک عجیب لطیفہ ایک مودی صاحب نے سنایا ہمارے ایک شادی دن کی شادی تھی تو کوئی ایسا طریقہ کار تھا برات بارہ بجے پہنچانی ہوتی تھی وہاں پر اور ایک بجے پھر لڑکی کو رخص کرتے تھے تو بارہ بجے ہم وہاں پر پہنچے وہاں پر پہنچے تو وہ جو آ... آ... شادی کا آ... یہ ہمارا جو غریب آدمی تھا اس کی شادی کرائی تھی کسی ڈاکٹر صاحب نے اس شادی کا جانچ وہاں کے مدرسے کا محترم تھا ہمارے جو تھا برخدار ہمارا سر خان کے طرف سے کہا ہوا تھا کہ ہماری طرف شروع بارہ لاہ رے بڑے شکرے ملے ملے تو میری بھی باتیں شروع کر دی میرے ڈر صاحب اس طرح ہوا کہ میں جا رہا تھا جماعت کے لیے جا رہا تھا حل میں جا رہا تھا تو گھر والوں نے اتنا نماز کیا تو اس نے کہا میں نہیں جانے دیتی نہیں جانے جانا اور خیر جی میں نے مجھے بھی غصہ آیا غصہ چڑھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اہ... اس پر جو تو موجود پر بھی ہے تلا ہے ان شاء جو بھی کار ہوتے ہیں وہ کیا کہتے میں چلا گیا چلا گیا لوگوں نے جو طلاق ہم سلور میں تین گزر گیا اوریلی بن بس وہ کھڑا کرنے کہتے میں ہائی سے واپس آ گیا اور سیدھے گھر پر آیا اور سیدھے گھر پر چلا گیا گھر والے سے بلا کو جیسے طلاق وغیرہ چلا گھر والے بھی ڈر رہے سارے لوگ ڈرون آج. آج. لو. آج کے بعد سے یہ سیکھا ہے کہ تین بہار میں بیٹھا ہے سارے لوگ ایران ہے گھر والے حیران ہیں نے کہا کہ بیل طلاق کے ساتھ لفظ ان شاء اللہ کیا ہوا تھا اس نے متصل کیا دیا آدمی نے طلاق نافذ زیادہ طلاق ہوئی شکر ایسا اس طرح ہوا ہوا سب اس مارا لال کے مضمون ظاہر شریعت پر ہی جی ظاہر شریعت کے احکامات کی پابندی تو ایک ایک تمقے کو نظر میں رکھتے ہوئے منوہان پورے کے طور پر کرنی ہوتی ہے سروخت کی ہماری کوشش تو ظاہر شریعت کے مکمل ہونے کے بعد ہے اگر بلان صلاح مرجی نے مت علیہ کے پاس آدمی آیا اس نے کہا میں بیت ہونا چاہتا ہوں نے کوئی توجو ہی نہیں دی وہ خود ہو دوسرے ساتھی کو لے کر آپ نے کہا, کہا بڑے بزرگ ہیں بڑے اخلاق والے ہیں بڑے ہیں کوئی توجہ ہی نہیں پھر دوبارہ آیا بیٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ بیت ہونا چاہتے ہیں کوئی توجو ہی نہیں دی کسی بار آیا تو آپ کہتے ہیں بڑے بڑے لکھا ہے بڑی آئی والے ہیں ہمیں بیٹھ ہی نہیں سکتے سے نہیں اس نے کہا آپ کی ظاہری شریف درست نہیں ہے تو بیٹھ اس کے بعد کوشش شروع ہونی ہے جب تو میں کہاؤ بڑھا بھی کہتے ہیں بڑی آؤ بد ہوئی بڑا یہ تو اس کے بعد کی پرکوشی جب ظاہری شریعت درست ہو جائے ارکان فلوز والے بات ڈائری ہی جو ہیں وہ کمل ہو جائیں تو آج کل تو دو دور ہے انحطاط کا احتجاج کو, کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں انحطاط کا کیا معنی ہے انگریزی کی سب میں ان کی کیا سب سمجھ جاتے ہیں انحطاط کتنا ہو جائے وہ بتایا احتیاط کس کو کہتے ہیں سو پتا تھا مروز صاحب بتایا جی انسان کیسے کہنا تب تو گراوٹ اور گراوٹ اور کس کو کیا کہتے ہیں جی نظر گراوٹ کا حال ہے مطلب ہے کہ ایک حالات ہی اتنے گر گئے ہمارے یہ گویا کچھ اس لیے تبلیغ والے آزاد ہر قسم کے آدمی کو ساتھ چلاتے ہیں سلسلے والے جرکم کے آدمی کو بیعت کرتے ہیں کہ اور گراوٹ سے تو بچ گئے ہیں اور گراوٹ سے بچے اور نبید کے پرانے زمانے کا جو اسکول تھا وہ ظاہر شریعت کے درست ہونے کے بعد پھر بات کی کوشش شروع ہو گئی احتیاط کا دور ہے اب جتنا کوئی آتا ہے جہاں تک کوئی آتا ہے تو وہ لے کر چل رہے ہیں کہ چلو والا تو بات والا فضل فرمائے تھے جب آدمی کا ماحول درست ہوگا آدمی کو مدد درست ہوگی اللہ حالات بھی درست کر دے گا اسی امید سے تو. تو بات تو جار مجدو علی کیا بات کی تھی آپ سے جی چیز نہیں ہوتی خیال ملا جائے یہ تو دل میں آنے والی کیسی ہے تم خیال راؤ یار مجدور کی محنتیں یہ تھی بہت تازہ جو خواب ہے زیادہ ہے ضروری ہے ضروری تھی آپ لوگ کیا کرتے اردو میں عالیہ کیا کرتے ہیں کی کہ کیا کھاتے ہیں اردو میں اور اردو میں عالیہ سی اختر جی اردو میں تو قرآن وادی سکا جو ہے تو یہ تو علوم عالیہ ہیں اصلی ادو میں نا اونچے ادو میں اور عالیہ سارنا ہوا منتخب جی. اصول اصول کو بھی عالیہ میں کیا کرتے ہیں جی. عالیہ میں کرتے ہیں اب آپ کو عجیب بس میں ایک ہفتے سے لگا ہوا ہوں ایک مسئلہ مفتیوں سے علماء سے پوچھنے کے لیے کسی حالیہ میں منع تھی کہ میں بکرا ذبح کروں گا اب یہ بکرا ضبح کر کے ہی گوشت تقسیم کرے گا یا زندہ بکرا بھی دے سکتا ہے اور بکرے کی قیمت بھی دے سکتا ہے دو مفتی صاحبان سے پوچھا نہیں بتا سکے ایک نہ مسئلہ بتایا مجھے آپ نے غلط بتایا یہ جو افزا والے مفتی ہوتے ہیں تھا والے مفتی جو فطب کا کوش کر کے ہیں نا ان کو میں افزا والے مفتی کا کرتا ہوں فتب کا کورس مدد کرنے کے آتے ہیں صحیح مفتی بننے کے لیے تو سالہ سال لگتے ہیں بہت بہت محنت کرنی پڑتی ہے وہ خیر ان نے کہا جی ڈاکٹر سے ہمارے صاحب نے کورس کیا ہوا ہے نہیں بتا سکتے ہم غیر بتاتے دوسرے مفتی صاحب سے پوچھا بیس محتاط ان نے بتایا جن کا میں تارکیب کروں جیسے ڈاکٹر بدلا صاحب دی جائے تو دی. جائے تو بھی گئے تھے نیند گوٹ ہے سر نیم گوٹ ہے مفتی خوشی دیں ڈاکٹر بدلا گئے تھے ہوتا ہے یہ بھی فتح کی بات آتی ہے باقاعدہ یہ فتح دینے والے ہمارے دی جو والے اس نے کچھ تحقیق کی اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بدرسے میں تاکہ سارے لوگوں نے بات چیت نے کی کہ ذبح کرنا یا زندہ دینا یا پیسے دینا سب جائے گا کہ ایک اور سے پوچھا اس نے کہا جی کی اصول فکر میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ مدد کے ساتھ شرط ہے وہ لغو ہے لیکن سیادی نے کہا کہ میں ایک روپئے کی روٹیاں اچھا بش زیور عجیب کتاب ہے بش زیور میں سات کے رخ کا بھی کوئی نہ کوئی نقطہ اس جگہ ضرور ہوگا ہے منع کے مسئلہ نے دیکھا کہ سیادی نے منت مانے کی میں ایک روپئے کی روٹیاں تقسیم کروں گا اب اسے روٹیاں تقسیم کی روپیہ ہی دے دیا اب وہ زبیا والا مسئلہ نہیں تھا بیچ میں بش زیور میں لکھ دیکھا ہوا تھا ہم تو ان پڑھ لو جب تک کہ مطلب کر کے تو منگوالی اس میں اس طرح ہوا کہ ایک نے یہ حوالہ دیا میں دی نے کہا ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ان پر اعتبار کر کے ہزاروں کو پہلے بھیجے ہوئے ہیں اس کی مدد خیال جی نے کہا کہ سولی فکا مجھے لکھا ہوا ہے کہ منر کے ساتھ لگو ہے یہ کشوک صاحب سے کہ آپ اس کے بارے میں پوری تعلیم تاکلیب کی یہ ایسے رشید مدد ذہنی صاحب ہیں کافی آدمی بہت میں بہت پائے آدمی جلد آسم کتاب جلد پنجم سبھا پنچو گیالیس پر لکھے ہوئے ہیں اس سے پتا چلا کہ مودی صاحبان یہ زبیہ نہ ربیہ میں کنفیوژ کہاں سے ہوتے ہیں اچمے اچھا میں کہاں سے پڑھتے ہیں آپ لوگ کنفیوژ کہتے ہیں مچمر کہتے ہیں اردو کا لفظ اچمر ہے چبہ میں کہاں سے پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ زبیہ کا منت زبیہ زبیہ کا منت ہونا اس قربانی میں ہے کیونکہ قربانی میں زبیہ بھی عبادت ہے تو بہت نے کہا میں قربانی میں ضبع کروں گا تب ردیا لازم ہوگا اور صدقہ میں جو آج کہتے ہیں صدقہ میں زبیا جو عبادت نہیں ہے صدقہ میں زبی عبادت نہیں ہے گوشت کہتا صدق عبادت ہے لہذا اس میں وہ منت زبیا منت ہوا ہی نہیں ہے لازم ہی نہیں ہے باقی کم ہزار آدمی کی سمجھ ہوتی ہے بات کی طے تو کوئی تقریباً کوئی مجھے اس پر لگے ہیں آٹھ دن لگے اس مسئلے کو پوچھنے کی تاکی کرتے کرتے ہو کس کر اور وہیں پر او اس کا لوگ سو دی گئی بچنا تھوڑا تکڑا بول سا تو فوراً مسئلہ کہا زبیا بکول مسئلہ تو شو کو بات میں سنوا <laughs> یہ بات ہوتی ہے کہ علم بات تو بغیر حوالے کے کرنی ہی نہیں ہوتی بات ہے بات کشا یونیورسٹی میں گرجے کا مسئلہ ذرے باق ہو رہا تھا نا ریلیجیس ایڈوائزری کمیٹی میں اس ساتھ پروفیسر انور صاحب پاشان میں مجھے ممبر بنایا ہوا تھا ایڈوائز کمیٹی کا مجھے ممبر بنایا ہوا کہ تھا ایک ان کا ایک اعتبار تھا دوسرا یہ کہ باقیوں کے مقابلے میں کچھ وہ کچھ بھی لے لیتے تھے صحیح رخ کا کوئی کام کبھی <laughs> اس کو اقتصاد نہیں دیتے اب بیٹھی ہماری میٹنگ تو اس میں ہمارے سینی کالج والے تشریف فوری کے ساتھ شروع ہوئے اسلام بادشاہ کے زمانے میں کرکٹ ایسا بنایا اسلام بادشاہ کے زمانے میں ایسے مرمت ہوئی ہتھی سے باتیں کی تھی کہ آپ شہید اللہ شاہی تھا آدمی تھا وہ بیٹھا بولتا ہی نہیں بات کی تھی آگے سے روشیدار بیٹھے ہوئے آگے سے ہنگامہ کرنا ہے یہ نہیں بولا اس سے بلوا رہا ہے بولا بولا بولا اس سے پورا تکلیفی قبر کرتے کہا پروفیسر صاحب آپ نے تاریخی واقعات سنائے ہوئی گر کے جائز ناجائز نہ ہونے کے بارے میں آپ آیت بتائیں گے آیت نو پر پھر بتائیں گے آدیش نہ ہو تو پھر کی ہدایت عبادت بتائیں گے سب فیصلہ ہوگا یہ ان تین باتوں کے بغیر سرکر نہیں ہوگا تاریخی واقعات پر سمجھتے سر کمی ہو با اے اے اے اے اے بات کو خاموش کر دیا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ بولے نا آپ کیا کہتے ہیں مسئلہ جو ہے تو اگر مواد صاحب رحمت اللہ کے پاس مسئلے کی تعریف کر کے گیا ہوا تھا میں نے کہا مسئلہ یہ پہلے میں نے کہا دیکھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا جس پر میری آخر خراب ہو جائے اس گی اس نے کہا میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کرتا میری آخت خراب ہو جائے تو ایک مسئلہ یہ ہے اسلامی حکومت میں اسلامی زمین پر گرجا بنانا جائز ہوں جو علاقہ مسلمانوں نے بغور شمشید پتہ کیا اس میں بھی سارے حق کو کے ختم ہو گئے گرجے گرجے ان کے سارے مسمار ہوں گئے اور گرجے پر آ جائے گا اور جو سلح سے پتہ ہوا ہے اس میں گرجے باقی علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہے نا کہ آدھا شہر جو ہے تو وہ لڑ کر پتا ہوا ہوا ہے آدھا جو ہے تو وہ پتہ ہوا ہوا ہے صلاحیت کی ہے تھوڑا بھی جی یاد ہے باقی میں جو آدمی لڑنے کے بعد مغلوب ہو گیا اس سے تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں سے اپرو ہو گیا منٹ میں آ چکا ہے لیکن میں منٹ کی کاروائی سے نکال دوں گا باقی سارے اللہ کا بڑا کرے سرمایا ہوگا اس کو نکال جی یہ بات پوچھتے ہیں آپ لوگ پوچھتے گرانو ہے آتا بے رشور جن جائے جن تکلی جاتے نا اس پر اوشر پتہ مجھ سے ڈبول واڑی نہ ڈبول واڑی یہ ہم حضرت صاحب رحمت اللہ کی مزے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بات لوگ کر رہے تھے کہ اوشر جو ہے تو اتنی جمزدار گلے کی ہو جائے اس پر ہوتا ہے اتنی ہو جائے غریب آدمی ایسے کوئی کر رہے ہیں غریب آدمی کیا ہے کہ من گندم ہوئی ہے دو من ہوئے بچ جائے اس وقت اتنے بسک ہو اتنے من ہو تو مولانا سنا کہ معامل میں رحمۃ اللہ کی تشریح جو مما تم مطلب رکھ جو اگتا ہے زمین سے پیش کہتے ہیں انہوں نے دس بینگن کسی کے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک بینگن رہنا پڑے گا تو ایسے صاحب نے کتنی رائجی گھر میں تو سبزی اگائی ہے اس پر نہیں ہے اور گھر میں کوئی اس کا پھل کا درخت ہے تو اس پر نہیں ہے تو لیکن کوئی آدمی اگر احتیاط عمل کرنا چاہتے ہیں امام ماں وجیف رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کو لینا پڑے گا جو زمین سے ہوگا اس پر بدسما ایسا ہو گیا بار دس پر دکے شروع شر کے شروع ہو گیا نا بلاک کی نو الزیب اوشر بھر گیا آپ کے رشتے داروں کے بارے میں آدمی کو پوری معلومات ہوتی ان کی مالیت ایسی کیسی ہے بس دوسرا یہ ہے کہ وہ اب آدمی کا اپنا رشتے دار ہے تو اس کا اپنا رشتے دار بھی مدد کرے گا پہلے بعد میں اور اس کی مدد کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے نا داروں میں اس کا اصول یہ ہے کہ وہ فکر والے کہتے ہیں اصل فرا پر زکوٰۃ نہیں ہے اصل فرا پر زکات نہیں اصل کہتے ہیں ماں ماں باپ اور باپ سے دادا اور دادا اوپر کو جائیں اور ماں سے نانا نانی پر نانا پر نانی آگے کو جائیں ہاں جی اصل ہو گئی شادی پہنل ان پر سکار فرا اس کے اپنے بچے اپنے بیٹے کوتے نواسے ان پر نہیں جاتی اور اصل پڑا اوپر نیچے کو چھوڑ کر سائیڈوں پر جائیں بھائی بہن نہ کیا تھا پھوپھی خالہ نتیجے ان سب پر ملتی مسئلہ ہے کہ وہ تنگرست ہیں سب چیز ہونے کے باوجود تنگست رہے گھر تو بنائی ضرور گھر تو بنائی ضرورت ہے جی ان کی رکاوٹ ظاہر شریف بھی ہو رہے تھے اس کے انحصار دور آ گیا کہ ہمیں غیر شریف کا پتہ نہیں تھا ان معلومات کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے اپنی بات اور ذرا کہنا کہ مطلب آپ اگر بات کال تو بازے کر کے گئے ہیں ہم تو کوئی ایسی بات نہیں ہم سے کچھ اگر وہ کوتائی ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں ہماری اچھا ہو جائے گی تو تعید ہے اس بات کی کہ ظاہری شریعت پورا ہے اس کی پہلے ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی ثبوت دیں کہ ظاہر مکمل کرنے کے بعد ہے بات اب ظاہر شریعت تو یہ ہے کہ آپ کی نماز روزہ حج وقت درست ہو آپ کے وہ معاملات درست ہوں ٹھیک ہے نا جی ظاہر شریعت میں جو ہے تو آدمی کی نماز روزہ حج وقت آدمی کے معاملات درست ہو جی جس طرح بند اس کا مذہب پوچھتے ہیں زکات کا مذہب پوچھتی ہے ساری باتیں آدمی کے درست ہو جائیں اس کے بعد پھر بات ہے آدمی کا کے بڑا اثر لالک ریاض کینا باطن میں اس کو خارج ہونا ہاں جی اور باطن سے جو ہے تنخواہ ونساڑ کے باطن میں جائے گا اور اخلاص اور محبت خیر یہ باطن میں زندہ ہونا ہاں جی اس کو ہم کہتے ہیں طریقت کہتے ہیں ہاں جی شریعت، شریعت، طریقت شریعت تو یہ طریقہ یہ امال بھی شریعت کا ایسا ہے اس کو حاصل کرنے کی ترتیب طریقے ہے بات نہیں امال کو حاصل کرنے کی ترتیب طریقے ہے باقی یہ بھی شریعت فرض یہ بھی فرض شریت ہے کہ برس اللہ ذرا کہنا کر کہ پر خارج کرنا اور تواز خلاف سے باتن میں حاصل کرنا فرض واجب شریعت ہے یہ یعنی کوئی مستحاب وغیرہ شریعت نہیں ہے جی میں ایک دفعہ رائے گڑ بیٹھا ہوا تھا ایک بڑے پائے کے آدمیوں نے کہا کہ دین تو دعوت سے وجود میں آتا ہے باقی انجلا چمک پیدا ہوتی ہے تو کوئی محکمہ عالم تم نے کہا ایسی بات نہیں ہے دین دعوت سے وجود میں تو فرض بات نہیں ایسا جو دین کا ہے اس کو زندہ کیا جاتا ہے وہ صرف چمک کے لیے نہیں ہے چمک کے لیے نہیں ہے بلکہ ظاہری فرض دین کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ ہاں وہ بات ان بات کے اپنے ذہن میں آ گئی اب ذہن میں یہ آ گئی کہ اس پر ہمارے مشاعر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علم صحابہ اکرام کے دور میں جامعیت ہے جامعیت ہے جامعت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ علام ہر اس چیزوں کے جامع آپ جو ہے ظاہر دین کا ارتقا کا تقسیم کا اور جو ہے کا جہاد کا اور قیام حکومت کا ساری چیزوں آپ کے اندر جانے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں جو ہے تو جتنا دور گزرتا گیا تو یہ جامعہ جو کہ سابہ اکرام میں ہوئی اور صابۂ اکرام کے بعد جو ہے تو صابۂ اکرام کے آخری دور میں بھی احتساس ہر چیز کا ہو گیا وہ تفسیر کے سکھانے کے لیے خوفاق میں کاش میں بیٹھ کے اور عبداللہ بن مسعود عزی اللہ عبن جو ہیں تو وہ کوفہ میں تھکا تھانے کے لیے تھا. ان کا مشغلہ مکمل طور پر تھکا کریں اور ان کا عبداللہ بن اباز مکمل طور پر جائے تو اور عصد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبد اللہ صاحب جو کہہ کر گئے کہ تھے کہ اس بشیر رحمتہ اللہ علیہ دو مجلس ہیں ایک مجلس ان کی جو تھی وہ مسجد میں تھی اس میں وہ قرآن حدیث تفسیر تشریح کو بیان کرتے تھے اور ایک بائی کی کے گھر میں گھر میں وہ فقط تجقی اور سائے نفس کو بیان کرتے تھے وہاں پر ان سے کوئی تفسیر علوم کا اثر ہے کوئی علم کا فخر اگر سوال کرتا تھا تو اس پر غصے بھی کرتے تھے وہ کہتے اس کے لیے میں دن کو مسئلے میں بیٹھا ہوتا ہوں اس بات کو آپ وہاں پوچھتے ہیں تو بعد میں پھر یہ بات اوجہمیت نہ ہو سکی نہیں? تو اس کی آپ ضائع کو آپ تفصیل پڑھانے والے رما حدیث پڑھانے والے روما فکر پڑھانے والے روما ہو گئے ہیں جی اور تزکیہ والے جو تھے بات شریعت چلیے تو ایکسپریس کر یہ وہ بالکل آزاد ہو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بانی ہیں ایک دیوبند کے مدرس نہیں ہیں جی انہوں نے نہیں کی گئی وہ ساری عمر جیسے گنگوا ہم رہے ہیں اور گنگو ہم نے خانقاہ چلائی نمت اللہ علیہ نے فارغ ہونے کے بعد چودہ سال تجویز کی چودہ سال تجدید کرنے کے بعد پھر باقی زندگی بالکل تجویز نہیں کی کیس نے خانقاہ چلائی میں دیکھو اس کے بعد پھر چودہ پندرہ سال جو تو سفر کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں جہاں تک ان کی بس ہو سکتا سکے سفر کر کے کام کیا ہے اور تو اس کے بعد <سطح> आ, جو عرصہ ہے پھر وہ سفر نہیں گیا انہیں پھر وہیں پر بیٹھے ہیں بہت میں بیٹھے ہیں اور پھر خاص تصویر نب کے کام کے ساتھ تصویر کام کرتے ہیں کیونکہ ایک بہت بہت اونچے پائے کے فقیر ہے تو اس کی ایک مہم کتابے انہوں نے کیے ہوئے ہیں یہ حلاذہ ایک فتویٰ ہے عورت کے جو خاون وفات گم ہو جائے اس پر برف کا میں نوے سال انتظار کرنے کا فتویٰ ہے اس پر پھر انہوں نے سارے ہندوستان علماء سے بات کر کے اور سب کا اجماع کرا کے پھر یہ مالکی پر پھر دیا ہے پھر یہ مالکی کے چار سال ہے ان کو دیا کہ یہ فتوا نہیں دو گے ایسا گناہ کا دروازہ کھل رہا ہے تو کھان نہیں دیا یہ انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں تو چونکہ وہ ایک بات تھی جو ان کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا تھا بات وہ کرتے رہے لیکن باقی انہوں نے مکمل جو ہے وہ تزکیہ کا کام کیا ہے اصلاح باطن کا کام کیا ہے تاکہ یہ بات اجاگروں کا سامنے آئے اور اب کے ایسے آلات ہیں کہ مدرسے میں پڑھانے والے شیخ العزیز بیک بھی نہیں ہوتا تزکیہ کی ترجیح سے گزرنا تو علاقے ہوا کرنا ہمارے شاہ والے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں مولانا علم اللہ خان صاحب ہو صاحب صاحب ہو شمس الدین گزرمالا والے اور رحمۃ اللہ شاہ گزارتی صاحب کوئی بھی بحث نہیں تھا نہ بحث ہوا ہے نہ جو ہے تو اس میں سے تذکیہ کے تصویر سے گزرا ہے اور نہ حسین علی صاحب کے خلیفے تھے شاگرد تھے فلفا نہیں تھے خلیفے خدمات تھیں آج میں کو جانتا ہوں ایک نشیر الدین اور رشید احمد اللہ علیہ ایک جو ہے مولانا سرفراز فخر تھا جو اللہ علی میں ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں اور ایک سن میں حالیگی جی صابن کا نام ہے تو حالیگی جی صابن کو کہتے ہیں وہ بھی زندہ ہے آج کل زندہ ہے اور, اور یہ خلفا خلافار ہوں خلافا کہ یہ لوگ ہیں یہ تین آدمی میں یہاں تو ہو سکتا ہے وہ اور کیوں بس دنوں بعد اب اصبروا في قاعدتي لا لا اني جيت خاطر طيب هو عبد الهليل اه تفرق ثاني اه هو غدا دوخري وثنين اه والله ما دارها في الصباحي باپ اکثر چیڑے سو تار سے اس وایشو کپڑا جی ہاں میں لگا کے تو بنوا ضروری نہیں لگا اکبل رشتدار رہنا ضروری نہیں زکا تھی اگر نے بعد ہم نے سلاح ہوتا گنگا تم میں تو بہنا بڑے جگہ بھی آتے نہ سر آج ہزرت سر کتنے وقت روپئے سے دو روپئے سے دس روپئے سے وہ آدمی کر سکتا ہے زکاط کی نیت کر سکتا ہے اس میں یہ فاضت ہوتی ہے کہ مثلا ہمارے کافی زکاتیں رہی ہوئی ہیں پہلے کہ اب ہمارے آلات ایسے ہیں کہ دل بھی ہے کمزور ہے کہ نہیں کر رہے ہیں <وزی> <وزی> <وزی> <وزی> اور تو کرتا تو کم از کم زکاط کی ڈائری میں تو شمار ہو جاتی ہے اور فرق ہے کہ زکات ادا ہوئی ہوئی ہے تو پھر نبر سکے نا تو آٹومیٹک شمار ہو جاتا ہے اور میں رہتی ہے تو اس میں لگ جاتی ہے آدمی اس اسے دبا رہا مسئلہ بگورے اسے لگا مستاق بگورے جی سیر سوائی جی سن بھائی نور چڑی سوائی جی چ روڑی راگلی دیکھنا جا ویسا کبھی کالج میں ہمارا سلسلہ دیتا پھیلا جا کر جی یہاں پر تو آپ لوگوں کے ہاتھ کو کوئی خاص کاس بٹوجہ نہیں ہوتے اس میں لڑکی میں بیٹھ ہوئی میں اور ماشاءاللہ سارے تارے ساتھ معلومات میں ہے کہ بڑی ان کی روحانی تکھی ہوئی باقاعدہ وانیت کے مسائل کو سمجھنے والی نور جی ہاں ماشاء کے جب ایمان کبھی ہوتا ہے تو تب عمل کی توفیق ہوتی ہے ٹھیک ہے نا نہیں. تو آج کل کے دور میں جو یہ تلاش چلانے والے جو اس بار کو چلا رہے تھے اسی بنیاد پر چلا رہے ہیں وہ کہہ دور میں سختی ہوتی تھی اس دار کے شریر پہ ایسی ڈانٹپٹ پڑتی تھی نزام الدین اور یار رحمۃ اللہ سے بیت ہونے کے لیے آدمی آئے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر میں مشروط مشرق کا تالاب دیکھا تھا ہماری مسجد کا تلاب سے بہت بڑا ہے سمجھا ہے کہ ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں تم نے کہا پہلے صاحب جا کر یہ ناپ کیا کہ آپ کا تالاب بڑا ہے کہ ہمارا تالاب بڑا ہے وہ گئے یہ ناپ ان کا تالاب ایک بارش پڑا تھا جب آیا تم نے کہا جی بڑے خوش تھے کہ ہماری بات ٹھیک ہو گئی میں کیا ہوا کہا جی ہمارا ایک بارش بڑا کہا آپ تھا بہت بڑا ہے آپ کی طبیعت میں احتیاطی نہیں ہے آپ کو کیسے بیت کریں گے ہم نہیں ہم نے کہا کہ بیک تو نہیں کیا انہیں لیکن ان کو بہت بڑا علم زندگی کے لیے دے دیا باتیں کرنا ہو بالغ نہیں کرنا ہوتا انسار کی شادی ہو رہی تھی نا مردوں کی روٹی ہو, کھانا ہو گیا مردوں کا کھانا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نثار مور تارا واڑی دیکھو راجا میں گیا تو اس نے کہا کہ میرے مان دیا روٹا ایک کم آ رہا میں بہ کمی کی اور پلوان رخبو میں سے کچھ نہیں کیلوان رخبلا ہوا ہے بیاخبر کی جمعدوار تو ہم نے کہ اپنے خود اپنے رشتے داروں کو خود کہا یہ لوگ نہ بیٹھے ویسے کام ہو پر بیچتی ہوگی خیر جی میں نے کہا کہ سب کو کیسے میں نے کہا عورت سے بات مالکہ سیکھ لے کی باتیں مبالگا ہوتا ہے تو اس کی معلومات درست نہیں ہے اس میں ایک بڑی سمجھدار ہو ہماری بڑی بہن بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ کہا خبر خدا لنگر بھی دی کہ میں نے کہا اور تو بھالکا ہوتا ہے معمولی تکلیف ہوگی سر پارٹ ہوگا جب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کہیں گی بھی نہیں کہ میں ٹھیک ہو جائے گی تو سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئی چھوٹا بیڈ بہت مذاقی ہے نا کی والدہ کے کار میں درد ہوا اس کے لیے دعائی میں لایا تو اس نے ایک ڈاسٹر ٹھیک نہیں ہوتا آدمی ایک ڈوز دوسرے جو ذرا فرق نہیں پیے گی زیادہ سے درد تیسری جو ہے تو ڈوز کے بعد اس میں جو بند کے تو مجھے اندازہ ہوا کیا نہیں درد سر ٹھیک ہوں گے اس سے بتانا نہیں ہے تو اس کے بعد جو دو دوسرے دن گیا تو آپ بطور مزاق کے اور بطور تعنے کے اس کو کوئی وکار کے ہے نا پھر کے ہوئے شیوے جانے اس کو پھر یاد آ گیا کہتے ہیں رکھ دم شیو پورا کرنا <تصفح> تو وہ کہا کہ کوئی بامولی سبا کی رہ گیا ہوگا تو ہماری جان ڈبل ڈیس پر ہو سکتی تھی بات کرنا اور مبالغے والے آدمی کی بات پر آپ چلیں تو بڑے خنا تو جاتے ہیں مبالغے والے بات آدمی ہمارے گاؤں سے ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے بعد جنگل ہوتا تھا ہمارے بچپن کے وقت میں اس زمانے میں اتنی پابندی ہوتی جاؤ جب سے لگ رہے ہیں گاڑ کے لاؤ اور بس بعد میں پھر حکومت کے پابندیاں ہو گئی گارڈ وغیرہ رکھ لی انہوں نے محکمہ جنگلات ہو گیا نا تو اس میں گاؤں کے لوگ جاتے تھے تو ان میں گارڈ وغیرہ آ تھے تو گاؤں کا مہاراجی نگری کاٹنے کے لیے گیا تو اطلاع آئی اس کو جو ہے تو مارا ہے وہاں مارا ہے اطلاع دینے کے لیے کون ہے عورت تو کہتی ہے سر ہے غورت ہے لاسن خدا جزی اس کے بائک سے بڑے کہ یا اللہ خیر اس کے بھائی کو پتا چلا تو یہ تو جا کر انہیں ان لوگوں پر حملہ کر دیا گارڈ پر یا اس کا خاندان کے پاس آباد ہے ہم حملہ کر دیا پھر کیا ہوگا یہ تاکیق کرو بعد میں جلد جا کر تاکیق کرو ورنہ ابھی تھوڑی دیر میں اس نے قتل مقابلہ شروع کرا دینا تاکیق انہوں نے کہا گاؤں اس واپس میں پکڑا تھا کوئی ڈنڈا پکڑا سما چلے کیسے نہیں مارے باقی اس دور میں جو تربیت تربیت ہی ترتیب اگر ملا شریف تھالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہوئی ہے وہ بہت لاجواب اور نایاب ہے نایاب کیسے کہتے ہیں فضرمان زیادہ نہ ملنے والی وہ ٹھیک کہتا یہ نایاب کا کیا مانا ہے کل ناصیب کی سنگ ہمیشہ ٹوپے چور پٹکے یا ٹوپے ہمیشہ اور ہمارا سلم اتنا نہیں ہے ہماری معلومات میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا تو ہمر سلام کی ثابت نہیں ہے لے لے لے تو اس کو پوچھ بھی لینا آپ کے ایک ساتھ ہاتھ پکڑی ہے سات ہاتھ بنتی ہے سات ساڑھے تین کتنا ہو گیا ساڑھے دس فٹ بنتی ہے سات ہاتھ ساڑھے دس فٹ ہوتی ہے اور دوسری جو ہے تو وہ شاید دس فٹ جو ہے تو کتنے ہو گئے ساڑھے تین گز ہو گئے نا تین گز ہے اور دوسری جو ہے تو وہ کریب سات گز بنتی ہے ہاتھ ہے ایک لگن کے لیے ڈبل واڈی ایک بارہ آتے ایک ساتھ آتے ہیں تو بارہ ہاتھ بندی اٹھارہ فٹ چھ اٹھارہ اٹھارہ گز ہو گئی اٹھارہ فٹ ہو گئی کتنی گز ہو گئی چھ گز ایک ساڑھے گز اور ایک چھ گز ہے اور ٹاپی آپ کی ہے ٹاپی کا ترک بھی آئے ہوئے ہیں ننگا سر پھر نترا کو آئے احرام کے نہیں آیا